رائے کریم کی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور اس میں سے چھیاسی صورتیں یا بعض رات کے مطابق نوے صورتیں مکھی ہیں اور چوبیس صورتیں مدنی ہیں چار صورتوں میں اختلاف ہیں اور مکی صورتوں سے کیا مراد ہے وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئیں یا کسی اور جگہ سے نازل ہوئیں اسی طرح مدنی صورتوں سے مراد وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں اور چاہے مدینہ میں ہوئی یا کسی اور مکہ کے اندر ہی ہوئی کسی فتح مکہ کے موقع پر آیات نہ ضروری لیکن چونکہ وہ ہجرت کے بعد تھی لہٰذا وہ مدنی آیات ہی شروعات کی جائیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی کے اندر حالات مختلف تھے اور مدنی زندگی کے حالات اس سے بہت زیادہ مختلف تھے جہاں ایک اسلامی معاشرہ قیام پذیر ہو چکا تھا اور مکہ کے اندر اور طرح کے چیلنجز درپیش تھے کفار کے مظالم تھے ان کی شدید ترین مخالفت تھی اور مدینہ کے اندر اور طرح کے چیلنجز درپیش تھے لہٰذا کسی صورت کو دیکھتے ہوئے اس کی مکی اور بدنی صورت کا اگر دھیان رکھا جائے تو وہ اس کا کانٹیکٹ واضح کرنے میں سیاق و سب واضح کرنے میں مدد کرے گا اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے ہم ہاں صورت کا زمانہ نزول کو بھی دیکھیں گے اس کا بھی ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ صورت کا میکرو سٹرکچر کیا ہے یعنی اس کو ہم مائیکروسٹرکچر کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہم اس کو پیراگرافس میں ڈیوائڈ کریں گے پیراگرافس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پیراگرافس جن کو عربی زبان میں فقارات بھی کہا جا سکتا ہے اور ہر پیراگراف جو ہے وہ اس کو کس بنیاد پر آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا وہ اس کے ٹاپک کی بنیاد پر آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا لیکن اصل میں یہ پیراگراف میں تقسیم کرنے کے بعد جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ صورت کے مرکزی مضمون کا تعین جو ہے وہ کیا جائے مرکزی مضمون سے کیا ہے وہ سینٹرل تھیم کے گرد پوری کی صورت گھوم رہی ہے اس کو امود بھی کہا جا سکتا ہے ایک سورت کا اور یہ کام جو ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اسلاف کے دور میں بھی یہ کام ہوا ہے یعنی پہلے دور میں بھی اس طرح کا کام ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس سورت کا ربط بھی دیکھیں گے ربط دیکھیں گے کہ اس کا کنیکشن کیا ہے ہاؤ دس سورج از کنیکٹیڈ فرام پریویس سورت جو اس سے پہلے صورت گزری ہے اس سے کس طرح یہ کنیکٹیڈ ہے کیونکہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا اور ہے اور دل دلمتقین بھی ہے اور دل دلِلناس بھی ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لہذا اس کا جو نظم ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے ہم جانتے ہیں کہ نزولی ترتیب قرآن کریم کی کچھ اور ہے یعنی جس ترتیب کے اندر قرآن پاک کی صورتیں نازل ہوئیں جس آرڈر یا جس سیکوینس کے اندر وہ مختلف ہے اس ترتیب سے جس ترتیب میں اس کو کتابی شکل میں کمپائل کیا گیا ہے اس کو ہم کتابی ترتیب بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ساری کی ساری کتابی ترتیب مضولی ترتیب بھی اللہ کی جانب سے ہے اس کے اندر کیا حکمت کار فرما تھی کہ جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے ویسے ویسے احکامات نازل ہوتے چلے گئے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن کریم پورا مکمل نازل ہوا لوہے محفوظ سے اور لعلت القدر وہ رات ہے جس میں لوہے محفوظ پہ اس کو نازل کر دیا گیا لیکن اس کے بعد دنیا میں وہ تیئیس سال کے عرصے میں اللہ کے نبی وسلم کے اوپر نازل ہوا اور تیئیس سال میں نبوت ملنے کے بعد تیرہ سال مکی زندگی کے اور دس سال مدنی زندگی کے ہیں جو کہ ٹوٹل تیئیس ہو جاتے ہیں اور جس جس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ویسے ویسے احتیاط جو ہے مناظر ہوتے رہے لیکن کتابی شکل کے اندر جب اس کو کمپائل کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کس آیت کو کس صورت میں رکھا جائے گا اور کس صورت کو کس ترتیب میں رکھا جائے گا اس کی کیا ترتیب ہوگی پورے پرانے کریم قرآن کے اندر اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک وقت میں اگر ایک صورت نازل ہو رہی ہے تو بس آئسولیٹڈ وہی صورت ہی نازل ہو رہی ہے یعنی کوئی اور صورت نہ نازل ہو رہی ہے بلکہ آیات نازل ہوتی تھی کیونکہ بعض اوقات بیک وقت بہت ساری صورتوں کی آیات نازل ہو رہی ہوتی تھی ہاں مکھی زندگی کے اندر آف کورس مکھی صورتیں نازل ہو رہی ہوگی اور مدنی زندگی کے اندر مدنی صورتیں لیکن ان کو کہاں پلیس کرنا ہے یہ اللہ کے علیہ نے اس یاد کروایا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اورل ٹریڈیشن ہے کہ کتاب شکل میں تو لا کر دے نہیں دیا گیا تو اللہ کے علیہ وسلم جو ہے خود اس کو تلاوت فرماتے تھے اور پھر صحابہ جو ہے اس کو محفوظ بھی کرتے تھے اپنے سینوں کے اندر اور پھر بعد میں باقاعدہ اس کے لیے ایک بہت ہی منظم طریقے سے اور بہت ہی احتیاط اس طریقے میں برتی گئی اور اس طریقے سے جو اس کو پورا کا پورا کتابی شکل کے اندر مرتب کیا گیا تدوین کی گئی اس کی حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں یہ کام شروع ہوا پضرۃ عثمان رضی اللہ کے دور میں یہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ مکمل ہو گیا تو ہم ہر صورت کے اندر گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ایک سو چودہ صورتیں ہیں یہ ایک سو چودہ کمرے ہیں جیسے کسی گھر کے کمرے ہوتے ہیں اور یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور کس طرح کنیکٹڈ ہے یہ ربط آی... ربط صورت ہے اور ربطِ آیات بھی ہوتی ہیں اور ہر صورت کے اندر کیا پیراگرافز ہیں اور اس کا کیا مرکزی مضمون ہے اور اس سے پتہ چلے گا کہ اصل مقصد کیا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف آیات کو تو دیکھتے ہیں جیسے کہ ترجمہ پڑھنے والے طلباء جو ہیں وہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن پوری صورت کا کیا مقصد ہے اور کیا اس کا مرکزی مضمون ہے وہ نہیں جانتا ہمارا یہاں پر طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا فوکس اس بات پر ہوا کہ ہم مرکزی مضمون اور اس کے موٹے موٹے پیراگراف اور ہر پیراگراف میں کیا بات کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ صرف ہم وہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ تفسیر کے لیے تو باقاعدہ دورہ قرآن چاہیے جس میں جو ہے وہ اتنا وقت ہو کہ قرآن کی تفسیر کو دیکھا تو اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور تفسیر کی بھی جو ہے وہ مختلف ماخذ ہوتے ہیں یہ بازئے مختلف سورسز ہوتے ہیں تفصیر کے خود قرآن کریم خود ایک سورس ہے ایک آیت جو ہے وہ دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے پھر احادیث ہیں پھر صحابہ کے اقوال ہیں تابعین کے اقوال ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سورت مکی ہے مدنی اس کے بارے میں بھی اگر تو کوئی روایات مل جائے تو پھر تو بات واضح ہو جاتی ہے ورنہ کچھ خارجی شواہد ہوتے ہیں کچھ داخلی شواہد ہوتے ہیں یعنی کہ داخلی صورت کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ بتا دیتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے مدنی کیونکہ انداز جو ہے وہ فرق ہو تو صورت الفاتحہ مکی صورت ہے اور یہ انتہائی اہم صورت ہے اس کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے نام ہیں فاتحت الکتاب یعنی کتاب کی کھولنے والی فاتحت جو ہے وہ اسم الفائل ہے مونس ہے کھولنے والی اس سے مراد ہے باپ فتح یفتحس سے اور اس انس آیا سات آیات جو ہیں یہ خاص وہ نور ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا جو دو نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ان میں سے ایک نور جو ہے یہ سورج فاتحہ ہے اور اس کو قرآن کریم میں ایک صورت کے اندر سور حجر کے اندر ایک ان سات آیات کو جو بار بار پڑھی جانے Three. والی, oh. والی oh. Oh. ہیں آنے والی ہیں اور قرآن کریم کو علیحدہ رائے وہ ذکر کیا گیا گویا کہ یہ پچھلی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے اور اس کو ہم چار پیراگراف کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جو پہلی آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر پہلی تین آیات الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک ام الدین یہ اس کو ہم آدابِ دعا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دعا کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اصل میں ایک دعا مانگنی مقصود ہے سورت کے اندر یہ دعا ہے یہ سورت اور اس میں آداب کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے اور پھر عیا کا نام دو ویہ کا نسطین اس کا دوسرا پیراگراف ہے جو کہ استخاق دعا ہے کہ ہم کیوں یہ دعا مانگنے کے ایلیجبل ہیں حق بجانب جانب ہیں کہ ہم اللہ ہی کی اللہ آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں آپ کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل خشا نہیں کوئی حاجت را نہیں اور جو ہدایت ہمیں چاہیے وہ آپ ہی عطا کر سکتے ہیں کوئی اور عطا نہیں کر سکتا تو یہ استشکا کے دعا ہو گیا اور پھر اصل دعا کیا ہے اح دن المستقیم اور یہی اس کا مرکزی مضمون بھی ہے اس کا تیسرا پیراگراف اور جو چوتھا اس کا پیراگراف ہے جو باقی آیات ہے وہ اصل میں اس کی وضاحت ہے تو اس کو ہم وضاحتِ دعا کہہ سکتے ہیں کہ راستے کی ہم کہہ رہی ہیں جدت سرات المستقیم سرات المستقیم سے ہماری کیا مراد ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر نے انعام کیا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو غذل کی مستحق ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کی تفصیل میں دکھا کہ الحمد علیہم سے مراد خود قرآن کے لیے تفصیل اس کی یہ کرتا ہے کہ علاء کردین الحمہ اللہ علیہمنبی و صدیقین شہدا و صالحین الحمت علیہم صمراد کون ہے نبی صدیقین شہدا اور صالحین مراد کہ ان کا راستہ جو ہے وہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے پہ چل کے پار لگ گئے جنت میں پہنچ گئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل بنے ہم ان کے نقش قدم پہ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہم استقامت کی اس کے اندر دعا کرتے ہیں اس طرح سے راط المستقیم ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہمیں رستہ دکھا دیں کیونکہ رستہ دکھانا تو صرف ون ٹائم ہوتا ہے ایک انفارمیشن دینا بلکہ یہ بار بار بار بار ہر رقط کے اندر اس کو شامل کرنے کی کیا حکمت ہے کہ اصل میں ہم چاہ رہے ہیں ثابت قدمی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پر استقامت نصیر فرما دے اور ہمیں گویا کے چلا چلاتے ہوئے جنت تک لے جائے یہ وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے اور اس کے برعکس بہت سارے ٹیڑھے راستے ہیں جن میں سے ہر ایک راستہ جہنت کے گڑھے میں لے کے جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و نے شاع فرمایا اور ہمارے لیے جو ہے وہ سیدھے سے ہماری کیا مراد ہے ان لوگوں کا راستہ جن کا میں نے ذکر کیا اور اس کے برعکس جو ہے وہ دو گروہ ایسے ہیں جن کے راستے پر چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے ایک مقبوب علیہم ہے اور دوسرے اقبالین ہے مغلوب عالیہ سے مراد یہود ہیں خاص طور پر اور اقبالین سے مراد نصارہ ہیں یہود وہ ہیں جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے جنہوں نے جو ہے وہ انکار کیا اور ابھی بھی سب سے زیادہ نسل پرستی اور تعصب جو ہے وہ یہود کے اندر اسلام کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن بھی یہود ہیں اور مشرقین ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے غذب کے مستحق ہیں انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کی جس کا ذکر آ سورہ بکرہ کے اندر آ رہا ہے اور اب والدین سے عورات نصارہ ہیں جو کہ بھٹک چکے ہیں سیدھے رستے سے اور انہوں نے جو ہے کسی اور رستے کو سیدھا رستہ جو ہے وہ سمجھ لیا اور جو تورات کی تعلیمات تھیں ان کو چھوڑ دیا اور بہت ساری حرام کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے تو یہ سورج جو ہے وہ یہ دعا ہے اس کا سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی استقامت کی جو دعا یا درخواست یہ اس کا مرکزی مضمون ہے اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا ہے تو سورت الفاتحہ کا پورے قرآن کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے کہ جو دعا ہم نے مانگی اللہ تعالیٰ سے اس کے جواب میں اللہ نے پورا قرآن نازل کر دیا کہ یہ لوگ ہدایت چاہیے سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر اس پر ہوں تو یہ اس کا ربط ہوگا اور سورت البقرا سے اس کا رب کیا ہے سورت کا سورت الفاتحہ کا کہ اس میں جن دو لوگوں کے رستے پر چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے ان میں سے پہلے ہیں بنی اسرائی یہود المقبوب علیہم تو اس المقدوب علیہم کی جو تفصیل ہے وہ صورت البقرہ کے اندر آتی ہے اور اب با کی جو تفصیل ہے وہ صورت العالیٰ عمران کے اندر آتی ہے تو اس طرح یہ صورت الفاتحہ اگلی دو صورتوں کے ساتھ اس کا یہ ربط جو ہے وہ بنتا ہے اس کے بعد صورت البقرہ ہے سورت الفاتحہ جو ہے یہ مکی صورت ہے اور یہ ابتدائی مکی دور کے اندر نازل ہوئی ابتدائی مکی دور یعنی مکی دور کو ہم چار ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کی تفصیل ان اللہ ہم بعد میں دیکھیں گے پہلا دور وہ تھا جو پہلے تین سال کا دور تھا نبوت ملنے کے بعد یہ نبوت ملنے کے بعد مکی دور کی بات ہو رہی ہے پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں ہو رہی جو پہلا دور تھا اس میں آپ نے علیہ وسلم کو خفیہ دعوت دینے کا بھی حکم تھا اعلانیہ دعوت دینے کا حکم نہیں تھا اور اس دور کے اندر جو ہے بھی مظالم کا سلسلہ اس طرح سے شروع نہیں ہوا اور یہ وہ صورت ہے جو پوری کی پوری نازک ہوئی فاتحہ جو ہے پوری کی پوری ایک جو ہے وہ نازک سورت البکرا جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور یہ ہجرت کے بعد کم نازل ہوئی ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی یہ ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی اور ہجرت کے دوسرے سال جو اہم واقعہ پیش آیا وہ غزوہ بدر کا واقعہ رمضان میں 17 رمضان میں مبارک تو یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی گویا کہ تقریباً یہ دوسرا جو ہجر دو ہجری کے ابتدائی ابتدائی دور کے اندر دو ہجری کے اوائل کے اندر جو ہے یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی اور مدنی سر زندگی کے اندر کیا حالات درپیش تھے اس کا تھوڑا سا جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر تین گروہوں سے واسطہ تھا ایک تو وہ سچے مسلمان تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے یا جو انصار کے اندر بالکل مخلص تھے دوسرے وہ مشرقین تھے جو ان قبائل کے اندر پہلے سے تھے اور وہ کافر تھے ہاں ان کے اندر منافقین تھے یہ وہ لوگ تھے جو جنہوں نے دیکھا کہ اب ہمارا فائدہ اسی کے اندر ہے اسلام ونوں کے ساتھ ہو جائے مل جائے جائے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بالکل کٹر منافق تھے دل سے ایمان لائے نہیں تھے جہان بوجھ کے انہوں نے بحروب بھرا تھا ایمان لانے کا اور دوسرے وہ تھے جو کہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن ان کا ایمان مضبوط نہیں تھا بہت کمزور ایمان کے حامل تھے اور تیسرا جو گروہ تھا وہ تھا یہود کا اور یہود جو ہے یہاں پر بڑے ماہر تھے جو ہے وہ کاروبار کے اندر اور سودی سودی طور پر قرض دینے کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ یہ یہ بہت شاطر قوم تھی اگرچہ ان کا ان کا رہن سہن اربوں کے جیسا تھا لیکن ان کے اندر نسلی اصلیت اسی طرح برقرار تھی یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ سمجھنا اور الطاء قوم سمجھنا یہ ان کے اندر موجود تھا ان کے تین قبیلے بنو کینوقہ بنو ندیر ندیر اور بنو قرضہ یہ تین قبیلے جو ہے وہ ان کے آباد تھے جن میں سے ان کی دوستیاں تھیں اوسر حضرت جو مشرقین مکہ تھے یہ امیدین بھی جن کو قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ حضرت کے ساتھ تھا اور دو غالب ال اوس کے حلیف تھے اور اوس اور حضرت کی آپس میں لڑائیاں بھی یہ کروایا کرتے تھے یہ جنگیں بھڑکاتے تھے اور جنگوں کے دوران قرضے دیتے تھے آج تک ان کا یہ کام ہو جنگوں کے دوران قرضے دے کے ان کو مقروض بنا دیتے تھے تو اوس اور حضرت کے بہت سارے جو ہیں وہ سردار بھی ان کے مقروض تھے ان کے قرضوں کے لے جو ہے دبے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو ان کو دو وجہ سے مخالفت تھی شدید ایک تو ان کا خیال تھا کہ جو آخری نبی ہے وہ آئے گا بنی اسرائیل میں اور اسی انتظار میں یہاں کو جرم والی سرزمین میں آئے ہوئے تھے جب وہ بنی اسماعیل میں آ گیا تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیے اور جیسے کہ ہم نے آج پڑھا کہ ایسے اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہٹدرمی کا مظاہرہ کیا اس میں بہت سارے واقعات بھی ملونتے. دوسری ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ جو سارا گورکھ دھندا تھا یہ پیسے کمانے والا اور یہ جو دو نمبریاں تھیں چال بازیاں یہ اب اس کا سسلہ جو ہے وہ رکنے والا دوسری وجہ سیاسی تھی اس سیاسی بنیاد پر یہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کی کے مخالفت تھے اسی طرح سیاسی بنیاد پہ جو شخص بہت بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا اور بہت شاطر تھا وہ منافقین کا سردار تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن اوئی بن سلون اس کا نام تھا اور وہ یہاں پر اللہ کے نبی قسم کے حجت کرنے سے پہلے تقریباً سردار جو ہے وہ نامزد کیا جانے والا تھا دونوں اوسر حضرت مل کر اس کو لیڈر ماننے والے تھے کہ اس کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ جاتی رہی اس کا سارا کلیم سسرت فلوپ ہو گیا اس کی وجہ سے وہ سب سے بڑا دشمن تھا لیکن وہ اتنا چالاک تھا کہ اس نے جو ہے وہ بحروب بنا بھرا تھا اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا لیکن جان بوجھ کے جھوٹ موٹ کا مسلمان بنا ہوا تھا اور ہر جگہ جو ہے وہ اپنی بڑی ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کرتا تھا تو یہ تو مختصر ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں سورج البکرا کے جو ہے وہ نظمِ جلی کی ٹھیک مدنی صورت ہے اس کا زمانہ ضول میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کا جو ہے وہ اس کے کتنے پیراگراف میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اس کی دو سو چھیاسی آیات ہیں ٹوٹل اور اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں چار بڑے سیکشنز کے اندر کیونکہ اتنی بڑی یہ صورت ہے پرانے کریم کی سب سے طویل صورت ہے یہ تو لہٰذا اس کو ڈائریکٹ پیراگرافس میں تقسیم کرنے کے بجائے اس کو پہلے ہم چار بڑے حصوں میں تقسیم کریں گے اور پھر ہر حصے کے اندر ہم اس کو پیراگراف میں تقسیم کریں گے تو اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ الف لام نیم سے لے کر آیت نمبر انتالیس تک چلا گیا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی دعوت کے نتیجے میں تین قسم کے گروہ جو ہیں وجود میں آتے ہیں اور تم جو ہے وہ کون سا رویہ اختیار ہو تمہیں کون سا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے یہ اس کا پہلے حصے کا مرکزی مضمون ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ایک بڑا حصہ ہے جو کہ پھر آیت نمبر چالیس سے لے کر پہلے پارے کے آخر تک چلا گیا ہے اور یہ حصہ بنی اسرا عین سے متعلق ہے بنی اسرائیل کے معذولی کے اسباب جو ہیں وہ اس پر بیان کیے گئے ہیں اور ان کو آخرت پر ایمان لانے کی آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل سے پہلے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ قوم تھی وہ امت تھی جس کو امامت دی گئی تھی دنیا کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا یہاں پر جو ہے وہ اظہار بھی کیا ہے لیکن اس قوم نے پچیس سو سال تک یہ امام رہے اور پچیسوں سال کے بعد ان کو جو ہے وہ امامت سے معذور کیا جا رہا تھا اور کیوں کیا جا رہا تھا اس کو پورا کا پورا ان کا جو ہے وہ کرتوت ان کے سارے کے سارے یہاں پر بیان کی ہے جس کو ابھی ہم مختصراً دیکھیں اور جو تیسرا پیراگراف ہے وہ سب سے بڑا پیراگراف ہے کہ وہ دوسرے پارے سے شروع ہو کر اور پھر آخری تین آیات کو چھوڑ کے آخر تک چلا لیں دو سو چھیاسی آیات ہیں تو دو سو تراسی آیات تک یہ تیسرا بڑا حصہ ہے اور یہ اس امت سے متعلق اور اس میں اس امت کو کہا گیا ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور آخری شریعت پر عمل کرو اور امت وسط جس کو یہ کرا دیے گئے معتدِ امت اس کے حقیقی و بنو اور لہٰذا اس امت کو ٹیسٹ کے طور پر بہت سارے احکامات دیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ صورت البر احکامات سے اتنی بھرپور ہے کہ صحابہ کے اس کو سیکھنے کے لیے بڑی کوشش بھی کرتے تھے اور کئی کئی سال لگا کر اس کو سیکھا کرتے تھے جیسے کہ مفتی صاحب نے کلاس بھی اس کے اوپر رکھی اور آخری جو تین آیات ہیں جو کہ بڑی اسپیشل آیات بھی ہیں اس میں آخری بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کافروں پر غلبے کے کچھ اصول اور ایک دعا جو ہے وہ مسلمانوں کو سکھائے تو یہ اس کے چار بڑے سیکشن ہو گئے آئیے پہلے سیکشن کو دیکھتے ہیں پہلے سیکشن کے اندر جیسا کہ بتایا گیا کہ تین قسم کے رویے جو ہیں وجود میں آتے ہیں منسلک خلاف توحید کے نتیجے میں اور وہ تین رویے کون سے ہیں یا تین انسانی گروہ کون سے وجود میں آئے پہلا گروہ ہے مومنین کا یہ متقین بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی نشانیاں جو بتلائی گئیں یہ وہ لوگ جو جو گیپ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکاۃ اپنے رسک میں سے جو ہم نے رسک دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر بھی ایوان لاتے ہیں اور آخرت پر مکمل یقین رکھنے والے ہوتے ہیں یہ گویا کہ آپ یہاں پر اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ تقریباً روزانہ ہی کوئی کوئی شاید ایسا تلاوت نہ گزرے ہماری روزانہ کی جس میں متقین کا تذکرانہ اور متقی بننا جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے تقوی ایک ایسی صفت ہے جو جنت کی کنجی ہے جنت کی ضمانت ہے ہم لوگ کہہ رہی تھی جنت کی کنجی تو لائے گا لذا ہے جنت کی ضمانت جو ہے وہ تقوا ہے اور تقوا کس چیز کا نام ہے کہ تقوا اس ڈر یا خوف کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈر کر اللہ تعالی کی ناراضگی سے ڈر اللہ تعالی کی ہر طرح کی نافرمانی کو چھوڑ دے اس سے بچ بچ کے زندگی گزاری جائے اس کو تکوا اور یہ صفت جو ہے وہ جس انسان کو حاصل ہو جائے وہ پھر گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالی کا ولی بنتا ہے ایمان اور تقوا تقوا پہ کار بند رہنا یہ اللہ کے ولی بننے کی دو شرطیں ہیں جو ہمارے سورہ یونس کے اندر اور پھر متقین کی کیا علامتیں کیا ہیں وہ علامتیں مختلف جگہ پر بتائی گئیں تو اس لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بھی اس پر غور کریں کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہمارے لیے ایک انسپیریشن ہونی چاہیے کہ ہم تقوہ متقی بننے کی کوشش کریں اور اس کے لیے دعا کریں تو اس کی صرف یہ ہے کہ ایمان بالغیب جس پر اس کو مضبوط رکھنا کیونکہ یومونہ بالغیب ہے مظاہرے کا سیدھا ہے ماضی کا سیدھا یہاں پر نہیں استعمال ہوا اور نماز کو قائم کرنا اور قائم کرنا ہے کہ ان سے راتی پر کیا ہے پانچ بس کی با نماز پورے اہتمام سے ادا کرنا یہ نماز کو گویا کہ اپنی زندگی کے اندر قائم کر لینا اور کبھی جان بوجھ کے نماز ترک نہ کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے تو یہ دوسری شرط ہے اور اللہ کے راستے میں اپنے رزق کو خرچ کرنا اور رزق میں جو ہے وہ مال اسباب بھی ہیں اولاد بھی ہے صلاحیتیں بھی ہیں یعنی سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگانا اللہ کے راستے میں لگانا اور اس کے بعد آخرت پر جو ہے وہ یقین رکھنا اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ اس یقین کا اثر جو ہے پھر زندگی کے اوپر عملی زندگی کے اوپر جو پڑے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کافروں کا ہے جو پکے کافر ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ان کے ہارٹس کو سیل کر دیا ہے کہ اب کوئی ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا ہے جس کی جو ہے بارے میں مختلف یہاں پر کچھ تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کے میں نے بتایا دو طرح کے منافقین تھے ان کی دو طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں ایک عملی منافق تھے یعنی عمل کے اندر نفاق تھا اعتقاد کے اندر نہیں تھا اور دوسرے اعتقادی منافق تھے کہ وہ اعتقادی طور پر ہی منافق تھے وہ مسلمان تھے ہی نہیں اور جان بوجھ کے مسلمان تھے تو پہلے والے منافقین کے بارے میں تو کیا دیا گیا کہ یہ اندھے گونگے اور لہریں ہیں ان کی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لوٹیں گے واپس آنے کے کوئی چانس نہیں ہے اور دوسرے منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بس جہاں آسانی دیکھتے ہیں وہاں چل پڑتے ہیں جہاں مشکل دیکھتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں بارش کی مثال دی گئی جس میں اندھیری ہے بجلی ہے کڑک ہے لیکن ان کو ڈرایا بھی گیا کہ اگر تم اپنی اس طرز عمل سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی دور جو ہے وہ چکر لے جائے گا تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے جو دوسرے منافقین لہٰذا باز آ اس کے بعد اسی پہلے سیکشن کے اندر تمام عالم انسانی کو توحید پر اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور پھر جو انسان کا منصب خلافت ہے خلافت ہے اس اس کو واضح کیا گیا یہی وجہ کہ یہاں پر حضرت عالم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ اس کانٹیکس کے اندر ہے حضرت عالم علیہ السلام کا تذکرہ ہم چھ جگہ پر اور قرآن کریم میں پڑھیں گے لیکن یہاں پر جو تذکرہ ہے اس کا مقصد انسان کا جو خلافت کا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ بنایا ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا اور یہی یہی وجہ ہے کہ اس ان آیات کے اندر صرف خلیفہ بنانے کا تذکرہ اور کہیں پر نہیں چھ جگہوں پر خلیفہ کا تذکرہ نہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہسٹری بیان کی ہے کہ کیسے انسان کو خلافت ادا کی گئی اور فرشتوں کو نے اس پر ایک اشکال تھا اگر اللہ تعالیٰ نے ان ادا کی آدم علیہ السلام کو پھر سب فرشتوں کا کہا کہ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اور امیز نے انکار کر دیا اور پھر عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ان کو اور ان کی بیوی کو اور وہ درخت شیطان نے ان کو بہکا دیا ان دیا اور وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے اور پھر جو ہے وہ توبہ طائب ہوئے یعنی ان کا رویہ بیان کیا گیا ایک طرف ابلیس کا رویہ بیان کیا گیا کہ کیسے وہ جو ہے وہ تکبر اس نے کیا اور انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا نہیں مانا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وہ جرا کرنا شروع کر دی لیکن جو ہے وہ عدم علیہ السلام اس کے برعکس فوراً توبہ طائب ہوئے ان نے کل سیکھے توبہ کے ربانہ اور توبہ طائب ہو گئے اور اللّہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا لیکن پھر وہاں جنت سے ان کو کہا کہ آپ چلے جاؤ تمہاری معافی اسی صورت کے اندر ہے اور اب دنیا میں ہی تم رہو گے اور بعض بعض کے دشمن ہوگے اور پھر جو ہے وہ ایک اصول بیان کیا جس کو قانون ہدایت اور قانون سزا و سزا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس حصے کا آخری پیراگراف بھی ہے کہ جو کوئی ہدایت کو فالو کرے گا اتباع کرے گا وہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور جو انکار کرے گا ہماری آیات کا اور جھٹلائے گا وہ جہنم کا ذاتی ہوگا دوسرا حصہ جو ہے جیسے کہ بتایا کہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو مختصراً یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کس اولاد ہے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹے اسرائیل وہ کون کس کا کس کا لگا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی جو کہ جد امجد ہیں بہت سارے انبیاء کے ان کے بیٹے دو تھے دو بیویاں تھیں حاضرہ اور سارہ سارہ سے تھے اسحاق اور حاضرہ سے تھے اسماعیل ٹھیک ہے یہیں پر دو لڑیاں جو ہیں وہ علی ہو جاتی ہیں دو ٹریز علیحدہ ہو ہیں فیملی ٹریز اسحاق کی اولاد جو آگے چلی یعقوب ان کے بیٹے یعقوب سے وہ بنی اسرائیل کی راتی اور اسماعیل سے آگے جو اولاد چلی وہ بنی اسماعیل کی راتی ہے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہوئے ان میں سے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے اور پھر ان بارہ بیٹوں سے آگے نسل چلے اور ان کے اندر دو ہزار تقریباً جو ہے قبو بیش نبی آئے اور اس کے برعکس اسماعیل علیہ السلام سے جو اولاد چلی اس میں کوئی نبی نہیں آیا اب ادھر نبی آ رہے نبی آ رہے ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ایک سپریٹ ریجن کے اندر ان کو فزیکلی سپریٹ کر دیے گا جیوگرافیکلی مکہ کی وادی پہ آب و کی آبادی میں وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کی نسل آتی گئی آتی گئی اور کوئی نبی نہیں آ رہا اس میں اور ادھر جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کے ساتھ مختلف حالات پیش آ رہے ہیں مصر میں چلے جاتے ہیں پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اور ان میں جو ہم نبی آتے چلے جا رہے ہیں آتے چلے جا رہے ہیں آتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ آخر نبی عیسائی سلام آتے چھ سال پہلے ہمارے ندی بنی اسراعیل میں جو ہمارے نبی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چھ سو سال پہلے علیہ السلام اسلامات اور بس یہاں پر سسلہ رک جا اور پھر یہ جو ان کی نسلیں آگے یہودی یہ مدینہ کا رخ کرتے ہیں اور جا کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب نبی آئے گا ہماری نسل ہماری نسل کے اندر ہی اور وہ آ جاتا ہے امنی جین کے اندر بنی اسماعیل کے اندر اور وہ وہیں پر کہتے ہیں کہ نہیں بس ان کو نہیں ہم مان سکتے یہ تو ہم سے کم تر ہے کہاں ہم اور کہاں یہ نسخت عاصد کر بھی چل کے آئے گا تو یہ بنی اسرائیل کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اِن کے کرتوتوں پر جو ہے یہاں پر جو ذکر کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان ان پر یاد دلایا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کیا اب ان کو بھی اللہ سے کیا ہوا فرم برداری کا عہد پورا کرنا چاہیے اس کا آگے چل کے تذکرہ بھی آ رہا ہے اور ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اور سب سے پہلے کفر نہ کرو کیونکہ اب تمہیں تمہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ نبی ہیں سر اور تم نبی کو پہچانتے ہو تو رات میں تمہارے نشانیاں پھر بھی سب سے پہلے تم کرنے والے نہ انہوں نے جو ہے فوراً انکار کر دیا اگر یہ مان جاتے تو پتا نہیں اور کتنے مشرقین ایمان لے آتے ہیں آپ دیکھیے اگر یہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان لے آتی تو یہاں پر نقشہ کچھ اور ہوتا لیکن ان کو ان کی ہٹ دھرنی کی ان کے اوپر بھی مہر لگی لہٰذا یہ جو ہے ذلت اور زلیل و رسوا ہو کے جو ہے وہ یہاں سے نکلے ہیں تینوں قبیلوں کے ساتھ بہت بری اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا کہ بعض اگلے پیراگراف ایک جس دن کوئی جو ہے کسی کے کام نہیں اس کے بعد پھر ان پر جو ہے وہ کافی ساری آیات آیات کے اندر ان پر احسانات اور ان کی نافرمانیاں اور ان کے جرائم جو ہیں وہ گنوائے اس میں بہت سارے واقعات ہیں سب سے پہلے ان کو جو ہے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کے ذریعے نجات دلائی یہ یہ مثر میں کیسے پہنچے یہ بھی یوسف کے اندر ہم پڑھے فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی ان کی غلامی سے موسی علیہ السلام کے ذریعے دریائے نیل کو پھاڑ دیا راستے بنا دیے وہاں سے نکلے پھر انہوں نے جو ہے بچڑے کی شروع کر دی اس پہ بھی کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہدایت عطا کی یہ احسان کیا اللہ نے پھر ان کو جو ہے ان کی معافی کیسے قبول ہوئی کہ کہا گیا کہ جنہوں نے پوجا کی ہے ان کو ان کے رشتہ دار قتل کریں گے اور پھر بھی اللہ نے مواف کر دیا مقتولوں کو بھی مواف کر دیے اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے ستر سرداروں کو لے کر گئے ان کو بھی بہت آگے دوبارہ اللہ نے زندگی دے دی پھر ان کو کہا کہ ایک بستی میں جاؤ وہاں پر جو ہے وہ تمہارے لیے ہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں منو صلبا ان پر اللہ نے داخل کیا اور ان کے لیے پانی نکالا ان کو ایک بستی میں کہا کہ داخل ہو جاؤ انہوں نے کہا کہ ہم نموصل کے روا ہمیں قبول نہیں ہے ہمیں اور چیزیں چاہئیں اس پر ان کو بستی کے اندر جو ہے وہ ککڑی پیاز وغیرہ بھی دے دیے گئے اور انہوں نے ان پر جو ہے وہ پھر اس کے بعد پانی کے بارہ چشمے ان کو صحرا کے اندر ادا کیا بادلوں کا سایہ ان کے اوپر رہتا تھا وہاں پر کھانا ان کو بہترین جو ملا یہ سارے احسانات جو ہے وہ ان پر ہوئے اور پھر ان سے جو ہے وہ عہد لیا گیا کوہے دور کو بلند کر کے جب یہ مانتے نہیں تھے اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بندر اور خنزیر بنا دیا گیا پھر بھی جو ہے کہا گیا کہ اس سے عبرت پکڑو پھر ان کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا اس کی قاتل کا نہیں پتا اللہ نے کہا کہ ایک گائے لو اس کو ذبح کرو جس کی اس کا البقرہ ہے بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس پر ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے کیونکہ ماننا چاہتے نہیں تھے جان بوجھ کر سوال کیے جیسے جیسے سوال کرتے کہ گائے کا کرائیٹیریا اتنا سخت ہوتا گیا اتنا نیرو ہوتا گیا یہاں تک ان کے لیے گائے ڈوننا مشکل ہو گیا پھر یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ گائے ان کو سونے میں تول کے ایک بندے سے ملی ایک بندے کے پاس وہ گائے تھی اور وہ سونے میں وزن کے, کے برابر سونا ان کو دینا پڑا تب جا کے اس گائے کو پھر ذبح کیا اور اس کی زبان کو مارا تو اس گائے جو ہے وہ اس میں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ حرکت پیدا ہوئی اس نے قاتل کا نام لے دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے تمہارے لیے ایک سبق ہے اس کے اندر لیکن پھر بھی جو ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے اور اللہ نے کہا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ جو ہیں وہ سخت ہو گئے حالانکہ پتھر جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے نیچے گر جاتے ہیں اور تو اللہ کے علسم کو فرمایا کہ آپ اور مومن کو کہا کہ آپ ان سے کوئی امید رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے اور اس میں تحریف کرتا ہے یہ یہ تحریر جو ہے وہ رات کے اندر کیا کرتے ہیں اس کی جرم کو جو ہے بیان کیا گیا اور جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو جو ہے وہ کچھ اور ہوتے تھے یہ بھی ان کے اندر بھی منافق تھے مسلمانوں سے ملتے تھے ان کا رویہ کچھ اور ہوتا تھا پیچھے جو ہے وہ کچھ اور ہوتا تھا اور ان میں سے جو ہے وہ ہاں پھر ان کے نسلی تعصب کا جو ہے کا ذکر گیا کہتے تھے کہ ہمیں نہیں چھوئے گی کی آگ مگر چند دن ہم چل بھی دے نا جہنو میں بس چند دن بعد باہر آ جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے محبوب کون اب اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے تو یہ اس کا ذکر جو ہے آگے صورۂ بنی اسرائیل کے سوری عالیہ عمران کے اندر بھی آنے والا ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ اصول نہیں ہے جو کوئی برائی کمائے گا اور برائی اس کا احاطہ کر لے گی ساری زندگی اسی میں رہے گا بس وہ جہنمی ہے اور برائی سے مراد یہاں پر کفر ہے خاص طور پہ اور پھر اللہ نے ان سے عہد جو لیا اس کا تذکرہ کیا پھر اس عہد کے اندر بھی ان کی جزوی پیروی تھی اس عہد کے اندر بھی گڑبڑ کرتے تھے کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے اور ہمارا بھی یہ حال ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل کے قدم پر چلو گے اگر وہ کسی گڑھ میں گرو ہوئے تم بھی گرو گے تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم جزوی پیروی کرتے ہیں ہم پارشل سبمیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں ہم سو فیصد اللہ کے احکام کو ماننے کو تیار نہیں ہے ہم کہتے ہیں وہ مانیں گے جو ہمیں سوٹ کرتے ہیں شریعت میں اتنی شریعت پہ چلوں گا جو ہمیں سوٹ کرتی ہے جو شریعت کے احکام زیادہ سخت لگتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں میرے مان آپ دیکھ لیں معاشرتی زندگی کے اندر خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے اندر دیکھ لیں پردے کے کو ہماری عورتوں کو پردے کے سے اتنی مانتی ہیں جتنے چلیں مرد جو ہے وہ اتنا شریعت پر چلیں گے جو ان کو سوٹ تو بہت سارے ایسے موقعے موقع موقع کاروبار کے اندر آپ دیکھ لیں اور وہ بہت سارے معاملات ہیں ہمارے اس میں دیکھ لیں ہم صرف اتنا چلنا چاہتے ہیں جو ہمیں سود کریں اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہیں اور بے برکتی بے برکتی ہے جتنی زیادہ اللہ کی نا فرمانی ہے اور اللہ کی حدوں کو توڑنا تو پھر اس کے علاوہ ہے کہ کُلم کھلا اللہ کی حدوں کو توڑا جائے اس کے بعد مزید ان کا نسلی تعصب اور ان کی سرکشی کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اور ان کے جرائم کا ذکر کیا گیا ہے اور کیسے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ خلاف بکواس کی اس کا ذکر بھی کیا گیا ان کے ایک سردار تھا وہ کہنے لگا کہ ہم جبرائیل لے کر اچھا تم پہ وہیں کون لے کر آتا ہے کہ جبرائیل کا ہم اس کو نہیں مانتے وہ تو عذاب کی خبریں لاتا تھا ہم میکہ کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جبرائیل اور میکا کا دشمن ہے اللہ اس کے دشمن اور پھر جو ہے وہ ان کے ایک اور جد ان کا ذکر کیا گیا جو جادو ہوا یہ کہ سلمان علیہ السلام کے دور میں جو ان کا گولڈن ایج تھی داود علام وسلم علیہ السلام جب جنات کے ساتھ ان کا بہت زیادہ انٹریکشن ہوا ہے کیونکہ جنات اور انسان اکٹھے رہتے تھے تو انہوں نے جنات سے جادو سیکھی کیونکہ اصل میں جادو جو ہے وہ جنات لے کر آئے اور جنات ہی اس کو آن کرتے ہیں اس کے پیچھے بڑے بڑے شاعین ہوتے ہیں جادو کے پیچھے تو جادو کی کتابیں بھی جنات نے انسانوں کو دیں اور یہ نالج ٹرانسفر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے فردر ان کا ازمائش دینے کے لیے مزید اور پھر جو نقصان پہنچانے والا جو ہے پخر جادو سیکھتے تھے فائدے والا نہیں سیکھتے تھے وہ فائدہ بھی کسی کا جادو سے ہوتا ہے کبھی نہیں اور میاں بیوی کے درمیان خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا کہ اس کی زدائی کروانا اور اس طرح کے کام جو کرواتے تھے اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر جو ہے وہ ان پر عذاب آیا یا ان پر جو ہے وہ لعنت اللہ کی طرف سے ہوئی اور یہ ہاں یہ سلمان علیہ السّلام پر معذ اللّہ مان الزام لگاتے تھے کہ سلمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اور انہوں نے جادو سکھایا تو اللہ نے اس کی تربیت کی اور امبیا کے بارے میں آج بھی ان کا ہے جو ہے بڑا تحقیر امیش جو ہے رویہ ہے ہمارا جو کانسیپٹ ہے اور جتنی ہم تقلیم اور عزت کرتے ہیں امبیا کی یہ یہود کے اندر نہیں ہے ابھی بھی نہیں اور پھر جو ہے وہ اور ان کے جو ہے وہ الفاظ کو بگاڑنا حکموں کو توڑنا اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ان کی ذکر کی گئی ہیں اور پھر اس عقیدے کو رکھنا ان کی نسل پرستی کا ایک اور عقیدہ پھر یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کہتے تھے کہ ہر کس داخل نہیں ہوں گے جنت میں مگر یہودی یا عیسائی یہودی کہتے تھے یہودی اور عیسائی کہتے تھے عیسائی یہ نا بس ہم جنتی وہ کہتے تھے ہم جنتی اور اس طرح ہم نے فرقوں کے اندر بنایا بھائی یہ فرقہ جنتی ہے جہازوئی تو یہاں پر جو ان کی نسل پرستی تھی کہ یہ اور نسارہ کی تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری جو ہے نا جھوٹی آرزو ہے امان ہی کہتے ہیں جھوٹی آرزو ہے یہ جھوٹی آرزویں ہیں ان کی اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پھر لے آؤ اصل میں جنتی کون ہے اللہ کے اجر کا مستحق کون ہے جو سبمٹ کر دیں فرمہ برداری اختیار کر لیں اپنا چہرہ اللہ کے سامنے کہہ دیں نہیں سرما اختیار کر لیں اور نیکیو کاری اختیار کریں بس وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور پھر یہود نصارہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ تحقیق کیا کرتے تھے اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی تباہ کریں یعنی آپ یہ امید نہ رکھیں آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی بھلا کر لیں یہ آپ سے تبھی راضی ہوں گے جب آپ ایمان سے پھر اسلام سے پھر کے ان کے جیسے ہو اور یہ جو ہے وہ کبھی ہونے نہیں والا اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اللہ کے سوا کوئی ہے آپ کو مددگار اور پھر بنی اسرائیل کو پھر جو ہے وہ قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے جو شروع جس سے بات ہوئی تھی وہی جو ہے وہ اینڈ ہو رہی ہے اور پھر آخر میں جو پہلے بار آخر ہم نے تلاوت کیا اس میں ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور یقوب اور اسحاق علیہ السلام ان کا راستہ اختیار کرنے کی ان کو دعوت دی گئی کہ دیکھو ان کی ذرا ہسٹری دیکھو کہ وہ بھی مشرق نہیں تھے وہ مباحد تھے وہ اللہ کے فرما بردار تھے اور کیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ وہ گھر تعمیر کریں اور گھر کو پاک صاف رکھیں پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے کیسے انہوں نے دعا کی مکہ کے بارے میں اس کو جو ہے وہ یہاں پر تھلوں کی کثرت ہو جائے اور سارا معاملہ ہو جائے یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں امامت کے لیے چن لیا ہے سارے امتحانوں کے اندر اللہ نے امتحان لیا وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا اور کہا اللہ نے کہ میں تمہیں امامت کے لیے چن لیا تو انہوں نے کہا کہ میری ام... اولاد کے بارے میں بھی کوئی فرما دیں گے نے ان کو بھی چن لیا تو اللہ نے کہا کہ نہیں ظالموں کا میرا پہنچتا جو ظلم کریں گے نا تمہاری اولاد میں ہو جائے. ان کو وہ میرے چننے میں سے نہیں تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہدایت اور امامت ہے نا وہ ملتی ہے اللہ کی فرم و برداری سے اس کے بعد جب عبر علیہ السلام نے دعا کی کہ اس کو پھلوں سے ان کو رزق عطا فرما اور اس کو ایک آباد کر دے اس شہر کو تو کہا کہ وہاں پر علیہ السلام کا خیال تھا کہ اب یہاں پر بھی ایمان والوں کے لیے صرف یہ ہوگا تو کہا کہ جو ان میں سے یوم آفرت پر ایمان لائے اللہ پر صرف ان کو ایسا دے تو اللہ نے کہا کہ نہیں میں سب کو دوں گا جو کفر کریں گے نا ان کو بھی دوں گا پھر ان کے لیے عذاب ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا ہے اور اس کے اسباب ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی بکات نہیں ہے حدیث میں آتا ہے اگر ایک مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی اہمیت ہوتی تو کسی کافر کو دو گھٹ پانی بھی نہ لگتے جو کہ یہ ورتھ چیز ہے اللہ کے ہاں اس لیے آپ دیکھیں اللہ نے اپنے نافرمانوں کو بڑے بڑے نافرمانوں کو کتنی دنیا دی آپ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ لیں وہاں کی چمکناک دیکھ لیں وہاں کی ترقی دیکھیں لیں مادی ترقی ہم سے بہت آگے اسباب کے درجے کے اندر اب ہم یہ کہیں کہ اللہ کا فضل وہ اللہ کے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے کہا کہ, کہ یہ دھوکے میں نہ ڈال یہ چیز کا چلنا پھرنا تو اور پھر جو دعا ہے بڑی اہم جس کا مزدار جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آخری نبی ہیں وہ دعا البرہ السلام کی خاص طور پر ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے دعا کی کعبہ کے سارے مناسب کو کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد کہ اللہ اس امت کے اندر اس قوم کے اندر ایسا رسول مبوس کر جو چار کام کرے اس کو کار نبوت دکھاتے پہلا کام یہ ہے کہ تیری آیات کی تلاوت کرے دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو کتاب سکھائے چوتھا کام تیسرا کام یہ کہ ان کو حکمت سکھائے یعنی حدیث اور چوتھا کام یہ ہے کہ ان کا تزکیہ کرے ان کے تس تزکی... ان کے لفظ کا تذکیہ کرے تو یہ تو چار کام ہیں نا یہ ابھی بھی امت میں چل رہے یہ وہ چار کام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے ادا کیے صحابہ نے ان کو لیا پہلے دور کے اندر ایک کام کو ملٹیپل لو کیا کرتے تھے اب جو ہے وہ چونکہ کشت الرجال ہو گیا تو اب یہ تقسیم ہو گیا کام یعنی جو قرآن کی تعلیم ہے اس کے ماہر اور ہیں حدیث کے ماہر اور ہیں محدثین ہیں اسی طرح جو ہے وہ تلاوت کے ماہر جو ہیں حضرات ہیں اور جو ہے وہ تزکیہ کے ماہر کون ہیں مشائع جن کو ہم تصوف بھی کہتے ہیں تصوف کی جو لائن ہے تزکیہ کی اصل میں یہ وہ تزکیہ نفس کی محنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کی اور وہ صحابہ جو ان کے اخلاق جو ہے وہ ایسے تھے کہ اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے ذرا ذرا سے بات پہ سالہ سال لڑائی کرتے رہتے تھے وہ بہترین لوگ تھے اس میں کمال تھا اللہ کے نبی وسلم کی صحبت کا اور ان کی اقوال کا اور ان کی تربیت تو صحبت جو ہے وہ ایک نیک بندے کی اللہ والے کی جو صحبت ہوتی ہے وہ اور اس کی تربیت اس کے اقوال اور اس کے مجالس اس سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے اس دور کے اور ہم کہتے ہیں کہ اس منصب میں صرف وہی شخص فائز ہو سکتا ہے جس کا کنیکٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے حدیث کے علم وہی پڑھائے گا جو کنیکٹڈ ہے انٹیگریٹی مینٹین رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اس ورنہ کوئی بھی محدث بن کے کھڑا ہو جائے اور غلط سر کچھ بھی پڑھا دے اسے کوئی بھی کہ جی میں شیک ہوں مجھے میں اللہ کے نبی قسم کی زیارت ہوگی ایک صاحب کہتے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا بس تم یہ کام کرو تمہیں میں سلسلہ دیتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا یہ جو مشائق ہیں یہ جو گشمندی چشتی اور زہر وردی اور قادری سلسلوں کا آپ نے نام سنا ہے اصل میں اس کے اندر جو مشائق ہیں ان کی دے آر کنیکٹیڈ ود دا چین تو اس لیے ہم کہتے ہیں کنیکٹ ود دا کنیکٹڈ اس سے کنیکٹ ہو جاؤ جو آلریڈی کنیکٹیڈ ہے تاکہ تمہارا بھی کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے اللہ سے تمہیں بھی جو ہے وہ اسکیل آئی کی آگ مل جائے تو یہ جو ہے وہ ایک کہا فتنے کے دور میں بچنے کا ایک طریقہ بھی ہے اور بس اس کے آخر میں جو ہے وہ اسی طرح ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی اور پھر کہا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے تم لوگ فرق کرتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ہم سب کو مانتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اصل میں مسلمون ہیں ہم فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ اور ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے جد امجد تھے وہ بھی ہنیسم مسلمت ہنیس یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور یہ پھر مومن کو کہا گیا آخر میں اس امت کو کہ وہ امت تھی جو گزر چکی تل کا امت القد خط جو اس نے کیا وہ ان پر ہے اس کا بوال انہیں پر ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں تم سے تمہارے عوام کی باس بس تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی اسرائیل نے غلط کیوں کیا تو اپنی فکر کرو اور پھر اگلا حصہ جو ہے جو ہم نے دور کو پڑھی ہے اس کو ان اللہ تعالیٰ کل ہم دیکھیں گے جو کہ اس بڑے تیسرے سیکشن سے متعلق ہے کیونکہ اس امت کے بارے میں ہے اور اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے یہ ذکر کرنا بول گیا اس صورت کا مرکزی مضمون ہے امامت کی تبدیلی کہ اب امامت جو ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے شفٹ کی جا رہی ہے بنی اسماعیل کی طرف یعنی اس امت کی طرف اور اس امامت کے تحت کیا ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں تو اب آپ اس کو کتابی ترتیب کے اعتبار سے ذرا اس کے ربط کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم کا مطالعہ آپ نے شروع کیا سورج فاتحہ میں آپ نے دعا سیکھی اس کے جواب میں پورا قرآن حسن نازل کر دیا اور پھر مغلوبی آ کی تفصیل جو ہے وہ اس کے اندر آ رہی اور اب جو ہے اس امت کا حصہ ہونے کے ناطے میرے پر آپ کو کیا ذمہ داری آئی ہوتی ہے کیسے جو ہے ہم واقعی میں امام بن سکتے ہیں اور شہداء علم الناز جسے کہا گیا ہے قیامت کے دن یہ امت جو ہے تمام امتوں،, امتوں پر گواہی دے گی وہ کیسے بن سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ اس کے لیے شورت بکرہ جو ہے ہمارے ساتھ اور یہ احکامات جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کا درجہ بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس احکامات پر پورے اتر کر کا کامیاب ہوتے ہیں یا ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح رکھا ہو تو اللہ نے یہ ٹیسٹ ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں سکول ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معلوم کیا ہوتا ہے وہ سب کو فرمائے واقع اللہ ہمارا الحمد للہ رک